سورة الحاقة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثموداً بالقالعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية سمالی این کپی ہاس واجا من باپ سچمچ ہونے والی وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ ہونے والی کیا ہے؟ وہ خڑ والی کیا وہی جس کو سمود سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا سو سمود کو تو کڑک سے ہلا کر دیا گیا رہے آگ ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ کر دیا گیا خدا نے اس کو سات رات دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈرے پڑے دیکھیں جیسے کھجوروں کے کھوکھلے میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے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 فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أضربوا كتابي إني ذللت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جلة عالية قطوفها دانية تو جس کا امال نامہ اس کے داحری میں جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجیے میرا نامہ امال پڑھیے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا بس وہ شخص من مانے ایش میں ہوگا یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیوتا بہوالی لئی تیلم اوت مَا يَا لَيْتَهَا خبیا لا مَا ماں او نالیا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 اے کاش موت کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا ہائے گئی اور توق پہنا دو پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی ناپ ستر گز ہے جکڑ دو انہو کانا لا ولا طعام إلا یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر امادہ کرتا تھا سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے جس کو گناہ کے سوا کوئی نہیں کھائے گا سرو سر غریب نول بلا بھی قولی کاہن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 لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو یہ تو پردگارا وَإِنَّهُ کل متقل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 پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں نیت یہ کافروں کے لیے مجھے بے حسرت ہے اور کچھ شکل قابل یقین ہے سو تم اپنے پروردگار اضد و کے نام کی تنظیم کرتے رہو سورت المعارج مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائفة والروح إليه في يوم كان بقداره خمسين ألف سنة فاشبر صرا جميلا إنهم يرونه بعيدا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 وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے اور ہماری نظر میں قریب فِي جَمِيعًا جی جس دن آسمان ہو پگھلا ہوا تانبا اور پہاڑ جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون اور کوئی دوست کسی دوست کا किसी نہ ہوگا حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہ रोज خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے آزاد کے بدلے میں سب کچھ دے دے یعنی اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنا خاندان غرض سب کچھ دے دے اور اپنے عذاب سے لے جما پا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 اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خاص کار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں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 أَيَظُنُّونَ أَن لَّهُمْ مِنْهُمْ أَيُّ يُدْخَلُ جَنَّتًا نَّعِيمًا كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن مَّآءٍ يُمْنَى فَنَخْلُقُهُمْ مِنْ مَّآءٍ مَّهِينٍ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ هَلْ أَنذَرْتُمْ مِنْ مُبَدِّلٍ خَيْرُهُمْ مِنْهُمْ وَهُمْ فِي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 فذرهم يخوزوا ويلعلوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث استراعا كأنهم إلى نصبي يفضون وعاشعة الأخم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي قالوا يوعدون فغمبر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 إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَن أَعْبُدَ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يُغْفِلْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 اور موت کے وقت مقرر تک تم کو محنت عطا کرے گا جب خدا کا مقرر کیا ہوئے وقت جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی کاش تم جانتے ہوتے الا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا صيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا جب لغلنا منا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 وَجَعَلَ الْقَوَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ السِّرَاجًا وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُفْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطْوَى لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبْنًا فِجَاجًا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 وَرَبُّكَ فَعَّلَ بِهِمَا مَا يَشَاءَانِ وَتَبَعُوا مَن لَّمْ يَجِدُهُ مَأْوَى وَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا فَقَالُوا لَا تَذَرُّونَ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُّونَ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۖ مَّا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 ولا تدر ودم ولا سوا نوح علیہ السلام سے پہلے بد اور سعا وغیرہ پانچ بزرگ جب فوت ہوئے تو شیطان نے لوگوں کو کہا کہ ان کی قبروں کے پاس عبادت کرو بات مش ہوگی پھر کہا ان کی مورتیاں بنا لو ان کی شکلیں سامنے ہوں گی تو اور زیادہ نورانیت بڑھے گی بعد والوں کو ان مورتیوں کی پوجا پر لگا دیا وہاں سے قبر پرستی اور بت پرستی شروع ہوئی وقال نوح ربنا تزر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تزرهم يظلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا وحبارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد کار اور ناشکر گزار ہوگی اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لاکر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما اور اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا سورت الجن مکیہ بسم اللہ سب یہ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 فَمَن يستمع الان يجد له اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اس کو مضبوط چوکی داروں اور امداروں سے بڑھا ہوا پایا اور یہ کہ پہلے ہم وہاں باہر میں خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اب کوئی سننا چاہے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 اور یہ جی کہ ہم میں کوئی نیک ہیں اور کوئی اور طرح کے ہمارے کئی طرح کے مذہب ہیں جی ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم زمین میں خاک کہیں ہوں خدا کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو تھگا سکتے ہیں اور جب ہم نے ہدایت کی نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ <تصفيق> لِجَهَنَّمَ وَأَلَّوِ أَنْغَدَقَ فِيهِ وَمَنْ رَبِّهِ يَسْرُكْهُ عَذَابًا سُعْدًا. اور یہ کہ ہم میں بعض فرم بردار ہیں اور باز نہ فرما ہیں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 وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَجْعُوهُ قَادُوا عَلَيْهِ خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد منه مرتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته کہہ دوں کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو شرف نہیں بناتا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 يا ايها المزمل قم ليلى الا قليلا قم ابرقص به قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان ناسن قيل عليك قولا فقل لا اننا نشيء الليل يشد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے میں رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو ہم عنقریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے کچھ شک نہیں کہ نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ مصبر على ما يقولون بهجرهم هجرا جميلا وذوني والمكذبين أولي النعمة ومههلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما مضعابا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 اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے اور, ہیں اور درد دینے والا عذاب ہے جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائے اوسل شاہی دنا کم کما سا فعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرُّسُلَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الرِّجَالَ شِيبًا ٱلسَّمَٰوَاتُ أَمْطَرٌ فَتَرُمْ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَٰذِهِ ربه اے اہل مکہ جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسا کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے ببال میں پکڑ لیا اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے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 والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تخصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآفرون يزربون في الأرض يبدغون من رضي الله وآفرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه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 ولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑا لپیٹے پڑے اٹھو اور ہدایت کر دو اور اپنے پرورگار کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو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 جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اور مالک کیا اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں ایسا حرکت نہیں ہوگا یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے ہم اسے سعود پر چڑھائیں گے وضاحت سعر کو ہو سعودہ بعض حادیثوں میں ہے کہ سعود جہنم کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر ستر برس چڑھایا جائے گا جائے گا اسی طرح بار بار اور یہ مانا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا مشقت والا کوئی بھی آداب ہو جس میں کبھی آرام کی گھڑی نہ آئے فکل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 پھر کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے جو اغلوں سے متسل ہوتا آیا ہے پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے وضاحت ان نحو فکر ان آیتوں میں ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے اس نے ایک دفعہ قرآن سنا تو پھڑک اٹھا اس کی حالت دیکھ کر ابو جہان نے کہا کہ قرآن کے خلاف کچھ نہ کچھ کہو تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں آخر اس نے سوچ کر کہا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 اور بدن کو جہاں کر, کر دے گی اس پر انیس ڈال ہوئے ہیں ابا جاننا اشفا واری اللہ جالنا کتنا تلین کفاو لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ كَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ يشاء وَمَا يَزِيدُكُمْ إِلَّا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 مثال کے بیان کرنے سے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 کلو نفسمت ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے مگر داع دیکھو کہ وہ با بھائے بحث میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے یعنی آگ میں جلنے والے گنہ گاروں سے کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے <تصفح>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 فرت میں أَن, <الْآخِرَة> ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے رو گرداں ہو رہے ہیں وہ گدے ہیں کہ بدک جاتے ہیں یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے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 تو جو چاہے اسے یاد رکھے اور یاد بھی تب رکھیں گے جب خدا چاہے موہی ڈرنے کے لائے اور بخشش کا مالک ہے سورة القیامة مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ہم کو روز قیامت کی قسم اور نفس ال کی کہ سب لوگ اٹھا کرے کر جائیں گے کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ آگے کو خود سری کرتا جائے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا جب آ جائے اور چاند گہنا جائے جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤ بے شک کہیں پناہ نہیں اس روز پر مدگار ہی کے پاس ٹھکانا ہے بما قدم وأخر بل الإنسان على نفته بصير ولو ألقى معازير لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہیں اگرچہ عزر و معذرت کرتا رہے اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے دن میں ہے جب ہم وہیں پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو پھر اس کے تزون ہوئی یوم باسرو تزن پالا بیا پافر مگر لوگ تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آسرے دیتے ہو اس روز بہت سے دار ہوں گے اور اپنے کے دیدار ہوں گے اور بہت سے منہ ہوں گے خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے <سلام>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 نہ تو, تو قرآم خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکرتا ہوا چل دیا افسوس ہے تج پر پھر افسوس ہے, ہے،, ہے، تج پر پھر افسوس ہے نا کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا پھر لوٹھڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا پھر اس کی دو قسمیں بنائی ایک مرد اور ایک عورت کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو پھر زندہ کر کے اٹھائیں سورة الدهر المكية بسم الله الرحمن الرحيم هل أتا على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مزورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاد نبدليه فجعلناه سميعا بصيرا بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت دیا کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا ہم نے انسان کو نطف مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائے تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا اور اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر گزار ہوں خواہ نہ شکرا <تصفيق> <تصفيق> إِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَوْلَانًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَسْلِمْ مِنْ كَاسٍ كَانَ مِزَادُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَسْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يوماً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور اور دہتی آگ تیار کر رکھی ہے جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نو شی جان کریں گے کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے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 <سلم> اور باوجود ہے کہ ان کو خود تو کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم اس خدا کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے عمر کے خاص کار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار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 قلت فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ودالية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذغيلا ويطاف عليهم بآلية من فرّة وأبواب كانت قباريرا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 خودام چاندی کے باشن دیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہائے دلاس اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں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 مرا تنا کابیرو آیا کان کم جسا کانسا مشکور اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے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 فاصبل لحكم ربك ولا تطع منهم آسرا أو كفورا واجرسنا ربك بكرة وأصيلا ومن الميل له وسبحه ليلا طبيلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون مراءهم يوما سقيلا أيها محمد صلى الله عليه وسلم.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 نَحْنُ خَلَقْنَا قَرَارَهُمْ وَشَبَبْنَا أَصْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبدِيلا إِنَّ هَٰذِهِ فَضْلُ مِنَّا فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلا وَمَا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أن يشاء الله ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑوں کو مضبوط بنایا اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہیں کی طرح اور لوگ لے آئیں یہ تو نصیحت ہے جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے